one go من شرورنا من خسنا ومن شجئة عمالنا من أدل الله فلا ندلنا ومن يضلل فلا عادينا وأشهد أن لا ندل إلا الله وأشهد أن محمداً عزه ورسوله يأكدوا الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاتي <تصفيق> ولا تموتوا إلا أنتوا مسلمون يا أيها الناس اطبقوا ربكم الذي قرقهم من نفس واحدة وقرق منها بوجها وضط منهما رجالا كثيرا ورشاء واتقوا الله الذي تساكلون به والأرحام إن الله جعل عليهم مرتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا استديدا يسرح لكم عمالكم ولا سر لكم لغروبكم ومن يتع إلا رغم رفوله فقد طاز فوزا قبيلا أما بعد فإن خير هديث حباب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور مهدساتها وكل مهدسة منها وكل وكل ضلالة في الناس <تصفيق> فعوض بإله استمع يليل من الشيطان بديل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الظاهنة وصلق منها ضيها وبث منها رجالا مكثيرا ونشاء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام ہندو محتا نال متم سام بزرگ عالبین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ صورت مشرا کی ایک گایت پہلی گائک تلاوت کی ہے میں نے جو عام طور پر خطبے میں تلاوت کی جاتی ہے یہ آج خطبے کا موضوع ہے خطبے کا موضوع اصل میں ہے اب تباہ سلوک شریف اس طرح کہتے ہیں خان خاندان یعنی ہماری فیملی ہمارے خاندان ہمارے قوم، ہماری, ہماری, ہماری رشتے دار ہم آپس میں ایک دوسرے سے متبادل جڑے ہوئے کہتے کیسے ان سب محبت کا ماحول ہو کس طرح سے مل کر کے اتفاق اشتہار اور محبت اور محدت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے ہر ایک دوسرے کا خیال رکھیں ہر ایک دوسرے کی مشکل میں کام آئیں اس نام یہ بڑا ایک بہترین عمل ہے اور سب سے بہترین ندام انسان نے اسراہ کر قرار دیا ہے کتنا بہترین دنیا کے کسی اور مدح میں آپ نہیں پائیں گے اسی کے مطابق نبی رہی سلا سنام سورتہ نیشا کی برابر پڑا کر دیتے ہیں احساس دلانے کے لیے یا ساپا دلا وہاں شامل ہونا ریجا نتی منیشا اے لوگوں اپنے رقص دروں الگی خلا کا کم نقش جس نے سب کو ایک نقش ایک جان سے دیکھا وہ خلا کا یہاں سب پھر اسی ایک نقش آدم سے اس کی بیوی ہوگا کو جانے پیدا کیا ایک جوڑا یہاں سے دنیا انسانی زیادہ کی انسانی زندگی آدم اور ہوبا میاں بی نہ کوئی اولاد نہ کوئی چٹا نہ کوئی چٹھی نہ کوئی انکل نہ کوئی انتظار اور ہم نے آدم ایک نفس سے پیدا کیا ایک جوڑے میاں بیوی سے وہ بس کمی ہومار چارم پوری دنیا کو انسانوں سے کر دیا اور سب کی نسل سب کے باپ آدم اور سب کی ماں جو ہے پور لمبنی آدم و آدم و اللہ رب العالمین نے اپنے فرمان کی یہ سانس لیا کہ دنیا کے سارے انسان تارا باجا مکالے گوڑے سفید سرخ جتنے ہیں سب کی اصل ایک ماں اور ایک بات ہے ہر ایک آپ اپنے بھائی بھائی کی طرح پیدا کیے اللہ اللہ دنیا کو بہانے کے لیے آزم اور ہوا سے جو نسل پیدا ہوئی ان میں اللہ تعالی نے رشتے دارے کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلا رشتہ بھائی بہن تھا پھر اس کے بعد سسرالی رشتہ شروع ہو گیا مساحرت رہتا ہے اب ایک لڑکے کی شادی اسے لڑکے کے ساتھ اور اس طرح یہ نسل بڑھتی رہی تو میں مین چیز ہے کہاں پوران فرمانا وقت اللہ نبی اللہ نبی رس کے دروازے مانتے ہو وہاں اور اس سے ناچے جو آپس میں بھری ہوئے ہیں ان کے کٹا کرنے ان کے دلاس وغیرہ کرنے سے بھی تم ہو رب العالمی کیونکہ پوری کائنات کا نمام ایک گھر کی آزادی ایک خاندان کا وجود میاں بیوی سے ہوتا ہے اس لیے میاں بیوی کا تو رب العالمی نے قرآن شورت النحر کے سورت بڑے عظیم سے اللہ, لكم من بنین اے لوگوں اللہ رب العالمین انسانوں اور خاص طور ایمان والوں اللہ پر تم میرے ان سے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے جوڑا جو بنایا اسی کے اور اس کا مرد, مرد کا جوڑا جا ہم نے پیدا کیا جوڑے جوڑے کا رشتہ قائم کیا پھر اس کے بعد پھر اسی جوڑے بی بی سے بیوی سے اللہ نے اولاد بنایا اور پوتے پوتیاں نوازیاں نوازیاں ازماری تم بنی نہ بہا تھا پھر تمہاری نسل شروع تھی ایک نانا ایک مرد ہے گھر میں نگاہ جانے تو اس کا بیٹا ہے اس کے بیت پوتے ہیں پوتے کے بیٹے ہیں اور دوسری سب نکاح رہے اپنی بیٹی کہاں پہ دیا ہے بیٹی ہیں پھر بیٹے کی اولاد پھر اس کی اولاد ایک انسان تین تین چار چار لکش اپنے گھر میں بیٹھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے وہ جالا رقم اخبار کو بلین وہاں پڑا وہ رضا کام اللہ تعالیٰ نے تمہارے شیر کے حل کا انتظام کیا اور اس سے بھی جانے مانے ایک اور آئے سورج نہ سورج کے ربل آدمی نے ساتھ نمایا کلا گول کرو کتنی بڑی قدرت کی تمہر دوا تمہارے ہی شخص سے تمہارے ہی جلد سے اللہ نے تمہارے لیے ایک جوڑا پیدا کیا جس کو تم بی, بی یا شوہر کہاں کرتے ہو آگے لو ال یہ جوڑا ہم نے کیوں بنایا مرد کے لیے عورت،, عورت کے لیے شوہر ہم نے کیوں بنایا لو ال تاکہ خوب سکون کی راہ کی آرام کی ایس کی زندگی بلا پھر وزرال کرم کرم دیکھو نکاح پڑھتے ہی میاں اور بیان بی ایک ایران کا, کا ایک عرب کا دوسرا اجم کا ایک مشرق کا دوسرا مغرب کا کتنے بھی دور کے ہو لیکن نکاح پڑھتے ہی اللہ رب الم سے رحم اللہ نے دونوں میں الفت محبت ایسی پردہ کر دیا کہ اللہ کماتے لگتا ہے مشرن نکاح نکاس پڑھتے ہی اللہ یا بیوی کے درمیان جو الفاظ محبت پیدا کر دیتا ہے اللہ سے فرماتے پوری کائنات اس سے مضبوط اور کارگر محبت کریں وہ بھی مبتنا رہنا مہربانی کرنا اور دوسرے شبقت اور محقط اللہ تعالی سے دلہ کرو یہ ساری خصوصیات بیان کی گئی ہے ہمیں ان سے سرفراد کرے اور بارہ مال کر دے اب یہاں سے انسان کا خاندان اس طرح شروع ہوتا ہے فیملی ہماری شروع ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے بہت ہی ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں کا ہم نگاہ کو اتفاق کو ایک دوسرے سے مل کر کے پت محبت کے ساتھ زندگی گدام نہ ہو تو آج کا یہ جوڑا کل پوری فیملی کا مالک بننے والا ہے اپنے آپ کو دونوں اس انداز سے رکھیں کہ آنے والی اولاد آنے والی نسل ان کو دیکھ کر ایک باخلا ہے باشعور دین دھان پرہیزان خاندان بن سکے اسی لیے نبی علیہ سماعت و سلام ہے صحیح بخاری کی رمائی حالانکہ اپنے ناگین عبا صلی اللہ تعالما کہتے ہیں اور ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ اچھا کرایا خیا رے احمد خیر حمی اے لوگ تم میں سب سے اچھا انسانوں ہے جو اپنے جوڑے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں تم نے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی نکل رہی میرا کام کیا ہے دنیا کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل ویار کے ساتھ اچھا ہو اور سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہ ہو اپنے گھر والوں کے لیے برا ہو اللہ کے نے ایک معیار قائم کر دیا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے نما شان کو جو بہترین اسرہ بہترین آئینہ بہترین فیملی اور بہترین خاندان اور وہ اقصد کرنے کے لیے رکھا آپ آنے والا دیکھیں آپ گھریلو زندگی کیسے شروع ہوتی ہے تعالیٰ حدیث نویز کہتے ہیں نبی کو بڑا عجیب غریب معاملہ تھا آپ کے ایک گھر تقریباً نو گھر دی. کے نو یا بیات آپ کے اندر لیکن نماز ایسا کہا کے اتنا سر اینڈ ابھی دل میں تو آپ کو بڑی مشغولیت ہے باہر کے موجود آ رہے ہیں مہمان آ رہے ہیں سب کے مسائل حل کرنا ہے سب کو اسلام کی دعوت دینا ہے دل میں تو آپ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں رات نہیں اپنے اہل وحمان اور اپنی بیویوں کے لیے رہتے تھے چنانچہ نماز ایسا پڑھ کر کے فارغ ہوتے تمہارے اور آپ کے طرح کچھ نہیں جاتی تھی اور تو کو دوستوں کا گھر آباد نہیں کرتے تھے دوستی نبھانے کے لیے آپ ٹائم نہیں پاس کرتے تھے گھر کے باہر نہ کھانا آ رہا آپ کے نو گھر تھے آپ نب جو ہے شاخم ایک ڈیلی کے ہاں ہاتھ اللہ گا تھوڑی دیر اس کے ساتھ رہے بیٹھے دن بھر کی رپورٹ دی آنے والے دن کا پروگرام کو رہا کیا سون گیا تھا کیا ضرورت ہے کیا اس راہ ہے ذمے داری نو جو ہے پہلے ایک ڈیلی کے گھر پہ تھوڑی دیر پہ محبت کا ماحول قائم کیا حالات پوچھے خیریت پوچھے اور کچھ مشکلات ضرور ہے کوشش پھر اس کے بعد دوسرے پھر اس کے بعد تیسرے آپ کے اس, اس بیوی بی بی کے گھر میں جاتے ہیں جہاں رہتا جہاں کی بات کی نئی کریں گے اپنی سے من رہتا اپنی بیویوں کے پاس بیٹھ کر کے صرف سل کے بیٹھے تاکہ اپنی زندگی کا آنے والا دن اور گزرا ہوا بھی آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا مشکلات کیا پریشانیاں ہیں ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے اور اس کا اتنا انہتمام کرتے کہتے ہیں ہم رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے نئے سرافان ایک آپ کا وقت سناٹا چھایا ہوا تھا تاریخی رات تھی میں ندی اللہ سراسام کے پاس گئی تاکہ جا کے کچھ باتیں پوچھے خیریت پوچھیں کچھ معاملات کے بارے میں سبادلے خیال کرے کہیں رات میں گئی ایک ایکش میں جہاں کر وہاں بھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ بریس کرے کچھ بات کرنا ضرورت ضروری مسائل پر کرنا ان کے متاثر کچھ کبو کرنا اللہ کرنے ایسے کافی نہیں چھوڑا کہ تھی بہت دیر تک بات کرتے رہے جب میں جانے لگی تو نبی ندی رہے بات کرتے کرتے جی آپ کے لیے مسجد مسجد کے کنارے تک پھر اس کے بعد سلام کر کے میں روانہ مسئلہ نبی علیہ کراف شام کا احمد اس مارچ کی شہادت دیتا ہے آج ہمارے اور آپ کے ہاں گھروں میں بار کا ایک بہت بڑا سبب ہے دن جو ہے کے لیے رات جو ہے دوستوں کے لیے اور آج کے آخری حصے میں یا فجر کے بعد آئے لے کر کے سو گئے بیوی اور بچوں سے کوئی گفتگو کریں گے آپ محبت ایک دوسرے کی ضرورت اور حاجت کو معلوم کرنے کا چانس ہمارے پاس نہیں ہے کرو اسی لیے ساتھایا ہم پوچھتے ہیں یار جا موبی موبائل کی نجات میں ہے آپ تین چین ان میں سے ایک ہے اگلے گھر میں آ کر دینا ادھر ادھر گھومنے کے بجائے کسی اور سے کام برباد کرنے کے بجائے اپنے گھر میں آئے اپنے گھر کو لازم رکھو اسی لیے نبیل میں سلام ساتون کرتا دل کے محبوب بندے ہیں جن کے جان کی جن کے مال کی جن کی عزت کی گارنٹی اللہ نے اپنے جمے لے رکھا ہے تو. ان تینوں میں سے کون ہے کہ جو اپنے گھر میں آیا سلام کر کے اپنے اپنا بچوں میں بیٹھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب کو کتوں بنوائے کرا اور پھر کلو کم رانی وہ کلو کم ان سے ہی مرا تو مرنا تو شوہر اپنے گھر کا ذمہ دار بیوی اپنے گھر کی ذمہ دار کلو کو سن کمایا مشوری سے ہر ایک کو اس کے ذمے داری کے بیٹھیں گے نہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں گے تو ہم ایک دوسرے کو نبھانے کی جمے داری کو شکایت پورے گھر کی ذمے داری میرے اوپر شوہر تو کبھی بھی گستاح نہیں اور شوہر کے شکایت میں جب جاتا ہوں بجلی سوری ہوئی ہے ہمیں سب ہمارے کو ہماری کوئی قیمت عزت نہیں سارا چیز کے چھوٹے میں پڑے اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ دور رکھے نمبر دو میرے بھائی اور انسان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے تھوڑا سا دے تو بہن والد باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں آئیں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھے کچھ کو سکھائیں کچھ ان کو بتائیں کچھ ان کو پڑھائیں کچھ ان سے پوچھیں اور ان کو ان کی کچھ لہگیوں پر اچھائیوں پر ان کی کچھ حوصلہ افزائی کریں یہ تیس پہ کا قرآن اللہ رت نے اپنے محبوب بندے اللہ کابد اللہ کا محبوب نیک بندہ لگ جما حکیب واپس بھر گھر میں بیٹھتے ہیں اگلے بیٹے کو بلاتے ہیں رام یا کہاں یاد انہیں تم اسلام کتنی نے تھی ہے جو اپنی اولاد کو بیٹھ کر کے کی باتیں فخر محبت کی باتیں کچھ تعلیم کی باتیں نبیتما دیں لوگوں کی اہمت کی ہاشم کی سورانی کی آواز مل ام ہی اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھو اپنے رشتے داروں کا تذکرہ کرو وہ خاندان میرے دادا بھائی تھے وہ فلاں اس کا چچا اور میرے چچا بھائی تھے سر رہی دعوت ہو اور کم دونوں جب بھی اولاد کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی تعریف کی جائے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا ہے یہ ہمارا خون ہے یہ ہمارا چچا باد بھائی ہے یہ ہمارا دادا باد بھائی ہے جب اس طرح ہمارا ماحول ہوگا اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کے حقیق کی باتیں کہنے سمجھانے نیٹوں پر حوصلہ افزائی کرنے اور پر سوچا ہی ہوئے کرنے کا تو ان ہمارا گھر بڑے محبت کا ہوگا زندگی بھر زندگی بھار. بچہ جب کوئی کام کیا لوگوں نے تعریف کر کیا جواب دے گا کہ میرے والد اس کی بڑی تعداد کرتے انسان اگر ماں سماج کرتا ہے کبھی جماج نہیں چھوٹتی اس سے نہ اسے ماشاء اللہ پڑے کیا گے ہے میرے والدین بڑی ترقی کرتے تھے جب بھی کوئی نیا کام کرے گا تو سچرا تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی اپنی اور اپنی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی تعریف کرے گا یہ سب مہربانی میرے والد کی ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو آپ یہ چاہتے ہیں فارکوں میں کلموں میں گھومتے ہیں تو بچہ بےجوادی ہوا اور پکڑا گیا ہے چوری کیا ڈے مانگے گئے کیا بتائیں میرے ماں باپ نے کبھی مجھے صحیح تعریف کی اس لیے اولاد اور والدین کے درمیان آپس میں اٹھنا بیٹھنا ضرور ہونا چاہیے اسی طرح سے میرے بھائی نمبر تیس زو جی شادی کے بعد شادی کے بعد بھی ماں باپ کو چاہتی کہ اولاد کی فکر کرے صحیح مخالف کی ہمارے حرکت رضی اللہ پارناہ جی کی شادی ہوئی حضرت علی یہاں چلے گی نبی اب سلام صحیح بخاری کی رواج چھ مہینہ مسل سل سجرے کے وقت علی حضرت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو نماز کے لیے رہا اور صحیح بخاری کی دوسری نے کہنا ہے نبیت علی شناط وج ہی رات جا رہی ہیں بیٹی اور کامراز کے بعد دروازہ کا چٹانا حضرت علی دوڑی فاطمہ دوڑی کیا ہوا اللہ کے بخش سو رہے تھے کی نماز نہیں پڑھ رہے اور ایسا نہ شادی کیا خرصت مل رہی <تصفح> اسی طرح کے اولاد کو بھی چاہیے کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ کے پاس آنا جانا ان کے مانا تاکہ اعتبار باقی رہے اللہ تعالیٰ فرمائے اصل تو ریہا بابا الحمد للہ وطف میرے گھر بہت ہی ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو اچھے مشورے اچھی تعلیم اچھی تربیت سے بتا دی اور یہاں جو عام طور پر دماغ ہمارے یہاں بھی ہو گیا شادی ہوئی بیٹا جی تلتے اور محلے ہو گئے اوپر نیچے بھی تک نہیں دور رہو سا کہ سال بہت ہی لڑائی نہ ہو تو گھر میں لڑائی نہ ہو جا کر آپ وہاں بھی رہیں تو گاہے بتا کوئی کام آپ نہ کریں جب تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کریں زیارت کے لیے آئیں ملنے کے لیے آئیں اور آئیں تو بڑا کام کرنا ہے میں نے تجربہ کیا واقعی میں سنجیدہ کیا کرد انکار نہیں کریں گے لیکن والد والا کا دل بعد ہمیشہ اتنا بڑا ہو جانے کے بعد ہی میرے بچے کے کوئی کام نہیں رہتا دل ہزار کاروا بہتر عبد اللہ مبارک احمد اللہ علیہ کر دیجیے علی ارے ماں باپ کا کسی بھائی کا دل خود کر دے نا خانے کا باسی دل بدستی ہٹ اکبر دل ہزار کاروبار ہے انسان کو چاہیے کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کے تجربے ان کے مشورے ان کے علم کے مطابق گزارے گا تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ برکت کے لیے بہت ضروری ہے بھائی اور بہنوں کے درمیان جب یہ رہے کو سامنے ساتھ بنایا بڑا بھائی والد کے کائیں مقام ہے اس لیے باپ کی طرح بڑے بھائی کو چاہیے اپنے چھوٹے بھائی اپنے چھوٹی جھگڑے مقام اور اپنے عزیز رکھے جیسے باپ وہ بڑا بھائی اللہ تعالیٰ کتنی فصیلت کی چیز ہے دن کو اللہ تعالیٰ گھر میں بڑا بھائی بنایا ہو آپ نے شاید کمایا بڑا بھائی یہ اصل میں معمولی درجہ نہیں رکھتا کہ باپ کے کا مقام ہے تو بھائی کو چاہیے اپنے چھوٹوں کا شب وہاں یہی وہ چیز ہے جس کے مطابق اللہ شبیرنا ہمیں سے وہ نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو اور اپنے چھوٹوں پر مہربانی اور شفکت نہ کر رہا ہو اسی طرح سے بھائی اپنے بہن بھر پڑھنے میں لکھنے میں مصیبت میں دکھ درد میں ہمیں ہمیشہ چھوٹے اپنے بھائیوں کا خیال رکھے اور ان کے کام آتے رہیں اور چھوٹوں کو چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ کے شکر اداری کے ساتھ اپنے بڑے بھائیوں اور بہنوں کو شکر ادار میں کیا اللہ کے نے میں اسٹارٹ ہوا مر لب یشکر اللہ نہ یشکر اللہ جو اپنے اللہ کے بندوں کا شکر ادا کر سکتا وہ بڑے حالمانی کا شکر کر ادا کر سکے گا اسی طرح سے بہت ہی ضروری ہے कि जमा आपस में बैठे तो एक दूसरे को दुआ किया कर रहे रब्बि ज'अलनी मुकीमास सलाति व मिन ज़ुह्रीति रब्ना रतक खलकुआ और रात की साक्षी हत्ता इता फत हरबिल्लाह आ रब्बि औदीनी अन अश्कुरक इमा तफलती अन अन अलैका व अला वालिहिया اللہ نے احساس لگایا ہے کہ ہر آدمی دعا کرے اپنے بڑوں کے لیے بھی اپنے چھوٹوں کے لیے بھی اگر ہم آپ اپنی اولاد کو برابر دیتے رہیں گے اولاد معمول سے ترقی کرے گا تو کیا کہتا ہے کہ میری ماں کی میرے باپ کی دعائیں دماغ اس لیے کبھی اولاد آپ کو نہیں بھولے گی اور اولاد ہونی چاہیے کہ جوانی جو جو جو جس کچھ میں رہتے ہیں وہاں سے فرما اور جس شہر میں رہتے وہاں کے حاصل تعانا شہر فرما الليفته الله ان ك عزت ان ك عصمه ان ك عفه يحافظ عليها اللهم اكرم المؤمنين والمها والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والتقى واذا الفحوا وينها عن الفحا والمنكر والظلم يا ذا الجلال والكرام وذكر الله يذكركم